علیم من من ارسلنا اور یقین بھیجا الى امم من قبل کا تو اس سے پہلے کئی حکومتوں کی طرف یعنی بھیجے پھر ہم نے انہیں تنگ دستی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا لا اللہ تاکہ وہ آج بھی اختیار کریں ان آیات میں اللہ سارا نے ان قوموں کا ذکر کیا ہے جن کے دل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 اپنی روش سے باہر آنے کا موقع فراہم کرنا ہوتا ہے لیکن وہ اس موقع کو بھی گنوا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما کہنے والا مجھے پنّا بھی نہ لگا بل ادنا دھو نہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے آزاد ان کے جھٹکے دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ رجوع کر لیں تو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 فلولا پھر انہوں نے جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو آج کیوں نہ اختیار کی ولا کن قصب لیکن ان کے دل سخت ہو گئے وزید رحم الشیطان ماتان اور جو وہ عمل کرتے تھے شیطان نے ان کے لیے اسے مزین کر دیا یعنی ان کی بد اعلیوں کو شیطان نے ان کے لیے مزین اور بنا دیا اپنی بد آمالیوں کو ہی بڑا اچھا سمجھتے رہے فلندان کی روبی پھر جب وہ اس کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اب وا بک تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے حَتَّى ادا فارثو بِمَا او حَتَّىٰ کے جو انہیں دیا گیا جب وہ اس پر ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا فضاسون تو اچانک وہ نا امید تھے یعنی اللہ سبحانہ کھانا تعالی نے جو فراغین ان کو دیے تھے انہوں نے اسے فراموش ہی کر دیا تو اللہ تعالی نے ان پر حجت قائم کرنے کے لیے ان کی رسی دراز کر دی اللہ کا اصول ہے وہ املی میں انہیں تو دیتا ہوں نقلی مچی لیکن پکڑ میری بڑی سخت ہے اللہ تعالی نے ان کی رسی جھیلی کر دی اور ہر قسم کی نعمتوں کے دروازے ان پر کھول دیے جب وہ اپنے ایس و آرام میں پوری طرح سے مگن ہو گئے تو اچانک اللہ تعالی کے آغاز میں گرفتار ہو گئے ایسا عذاب آیا کہ وہ سارے ایش و آرام کو بھول گئے انہوں نے بچنے کی کوئی امید نہ رہی اور اسی نرومیدی کی حالت میں انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا عقل مند آدمی کو چاہیے کہ جب سختی اور مصیبت آئے تو وہ اللہ سبحانہ بڑھانا ہوا کی طرف رجوع کریں وہ اسے اللہ کی طرف سے تنویز سمجھ کر برے کاموں سے توبہ کر لیں بغنا غفلت بڑھتی چلی جائے گی اور اچانک ایسی سخت پکڑ ہوگی کہ توبہ کا موقع بھی نہیں ملے گا تو اس سے ایک تو یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ کفر و شرف اور اللہ کی ناقربانی کے باوجود کوئی فارم دنیاوی مال کے لحاظ سے نہایت ترقی یافتہ اور خوشحال ہے اگر تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہے بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ ان کو ڈھیر دے رہا ہے یہ ابتداج ہے اور ان کے حق میں نہایت ہی خطرناک ہے لہذا اللہ نب العالمین کی طرف سے آنے والی آزمائش کو سمجھنا چاہیے اور فوراً اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے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 گر گرائے آئے لیکن انہوں نے ایسا کام نہیں کیا تو ہم نے ان پر نمتوں کے دروازے کھو पर اور اچانک ان پر بڑا آداب نازر کر دیا سقوطی آداب بیرال قومین ازان چنانچے ان لوگوں کی جاڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا وہ الحمد للہ رب العالمی اور تمام تاریخیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا ہے یعنی وہ سب کے سب نے اس کو نابور کر دیے گئے اور ایسے ظالم اور فاطق لوگوں کی ہلاکت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے کہ ان لوگوں کے ہلاک ہونے پر ہر چیز نے سکھ کا سانس لیا اور ان کا نام و نشان مٹنے پر اللہ تعالیٰ کی ہم کو سنا کی کہ اتنے رب العالمین ہونے کی وجہ سے ان تمام تر مخلوق پر رہم کر کے ایسے ظالم لوگوں سے زمین کو پاک کر دیا اگر یہ ظالم لوگ ہمیشہ رہیں اور حالات اور تباہوں برباد نہ ہوں تو جو اللہ کے نیک لوگ ہیں مقرر بردے ہیں اہل ایمان ہیں اور اسی طرح اہل ایمان کے علاوہ دیگر لوگ بھی بہان جانور پرند پرند وہ بھی ان فاصوں کی وجہ سے پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں کس کو نافرمانی انسان کرتے ہیں آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے چین پین بھی پریشان ہو جاتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ظالم قوم کی جڑ کاٹ لی گئی الحمد للہ رب العالمی اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں یعنی ان ظالموں کا نیسر و نابود ہونا یہ بھی اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے کل کہہ ان کیا دیکھا تم نے تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ تمہاری سماج اور وسارت کو لے جائے اور تمہارے دلوں پر موہر لگا دے من بھی تو کون معبود ہے اللہ کے سوا جو یہ چیزیں تمہیں لا دے امداد کی ہم کیسے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 تمہاری بینائی اور بصارت اللہ تعالیٰ چھین لے اور تمہارے دلوں پر موہر لگا دے تو پھر بتاؤ کہ اللہ کے سوا کون ہے جو تمہیں یہ نعمتیں واپس دے دے اس لیے ان نعمتوں کے چھننے سے کہنے پہلے ان کے جانے سے پہلے پہلے صوبہ کر لو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان نعمتوں سے محروم ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے آزاد میں گرفتار ہو جاؤ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 کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں بیاسن او نہارا رات کے وقت آ جائے آداب یا دن کے وقت رات کے وقت بندہ سویا ہوا اچانک آداب آ جائے دن کے وقت دیکھتے دیکھتے سامنے اچانک گھٹا اٹھی بادل آیا چھایا اور آگ کی برسات پتھروں کی بارش یا بہت طوفانی قسم کی بارش اور ساتھ ہی گلزلے اور اس طرح کی آپات شروع ہو جائے جہراتن کا یہ مان یعنی اچانک تم پر عذاب آ جائے یا تمہارے دیکھتے دیکھتے تمہارے اوپر عذاب آ جائے تو پھر تمہارا کیا خیال ہے حالات تو ظالموں میں ہی ہونا ہے پہلی آیت میں صرف ان کے کانوں اور آنکھوں اور دلوں کو لے جانے یا موہ لگا کر بند کر دینے کی بات اللہ تعالی نے کی اس آیت میں عام عذاب کے ساتھ ڈرایا جا رہا ہے کہ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا عموبی آزاد تم پر آ گیا تو پھر تم اس کے عذاب سے ہرگز بچ نہیں سکو گے باقی رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے لوگ تو اللہ تعالیٰ انہیں بچا لے گا اس طرح کاغذہ قوموں پر عذاب آیا قوم لوٹ کو اللہ تعالیٰ نے غور کر دیا لیکن لوٹ اور اس پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا اسی طرح قوم لوٹ پر عذاب آیا تو لوٹ اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو اہل ایمان کو اس طرح کے بڑے عذاب سے عموماً بچا لیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا طریقہ اللہ کی سنت ہے تو حالات ظالم نہیں ہونا ہے رمان الم السلی اللہ مبشرین عمزین اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر سمن عام و اسلحہ تو جو ایمان لے آیا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی فَلَا خوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هم تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے وہ اللہ دینا اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا یا مصوحم تو ان کو عذاب پہنچے گا بیمہ کام یکسک ان کی لاپروانی کرنے کی وجہ سے یعنی اہل ایمان جو ہیں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 کہہ دیجیے کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں وَلَا أعلم اور میں غیب بھی نہیں جانتا ولا اکول ملک اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک میں, ہوں ان ما يوحا میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کی جاتی ہے کل کہہ دیجیے کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں افالات تفقار کیا تم غور و فکر نہیں کرتے یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو شکی تو پھر اللہ سے دعا کرو کہ مطالبہ کرو کہ ہمیں دنیا کا سال سامان اور دنیا کی فراہمی حاصل ہو جائے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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ سبحانہ بخانا ہوا نے جواب دیا تو نے کہہ دی یہ کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں خزانہ کا مالک اللہ تعالی ہے اللہ سے مانگو میں نے بھی اسی سے مانگنے ہیں اور میں غیب نہیں جانتا کہ آئندہ کی جو بات مجھ سے پوچھو تو میں تمہیں بتا دوں ایسا نہیں ہے غیب جاننا صرف اللہ سبحانہ ہوا تو کی صفت ہے مجھے جو اور جتنا علم ہے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 تو ایسا عقیدہ رکھنے والا بھی دوسرے کیونکہ غیر وہ صرف اللہ سبحانہ اٹھانا ہوا کی ذات کو معلوم ہے جب سید الرسول امام الرویہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر کا علم نہ ہوا تو دوسروں کو کیسے علم ہو سکتا ہے اور جب رسول غیر دان نہیں تو کوئی پیر یا شہید یا کوئی ولی یا مجذوب یا سالخ یا عالم و عابد یہ غیرضان کیسے ہو سکتے ہیں غیرضانی صرف اللہ سبحانہ خانہ ہوا کا خاصہ ہے کاہن نجومی اور رمل والے ان کا شمار کس کتار میں ہے یہ کیسے غیر کے دامے دار ہو سکتے ہیں غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا والا آپ لقوبین ملن اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں بلکہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں تو تم مجھ سے آسمان پر چڑھنے کا مطالبہ کیوں کرتے ہو آسمان پر چڑھنے کا مطالبہ کرتے تھے نا کہ ادھر تو واقعہ کا رسول ہے تو آسمان پر پہ چڑھ کے نہیں اور پھر کہتے تھے والا نئے روسی کا اگر تو آسمان پر چڑھ بھی گیا ہمارے سامنے پھر بھی ہم تجھے نہیں مانیں گے ایمان نہیں جائیں گے کہ تو اوپر سے کوئی ایک کتاب اتار اس کو ہم پڑھیں ایسے ہی مجھے مطالبے کرتے تو کہا میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں میں تو انسان ہوں بشر ہوں آسمانوں طرف رشتے جلا کرتے ہیں بشر نہیں ہاں میرے اور تمہارے درمیان یہ فرق ضرور ہے کہ میری طرف وہی کی جاتی ہے ان کا بھی روٹی کام والی لے میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں کہ میری طرف وہی کی گئی فرشتہ نہیں ہوں فرق میرے تمہارے درمیان یہ ہے کہ میری طرف وہی آتی ہے تمہاری طرف وہی نہیں آتی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 وہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث وہ بھی اللہ کی طرف سے رہی ہے اندر اجلام لے گیا میں صرف اور صرف اللہ کی طرف سے نازل کرتا وہی کی پیروی کرتا ہوں وہی کے علاوہ اور کسی چیز کی سیوا نہیں کرتا اپنی خواہش سے اپنی من مرضی سے نہ بولتا ہوں نہ کہتا ہوں نہ چپ رہتا ہوں اور نہ ہی کوئی عمل کرتا ہوں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 جیسے سنت کی پیروی بھی وہی کی پیروی ہے قرآن کی پیروی بھی وہی کی پیروی ہے اور جو لوگ سنت کو چھوڑ کر صرف قرآن کی پیروی پر زور دیتے ہیں در حقیقت وہ قرآن مزید میں اپنی من مانی کا کرنا چاہتے ہیں اور حدیث ان کی راہ میں رکاوٹ اور حائل ہے حدیث قرآن کی من مانی تفتیر نہیں کرنے دیتی قرآن کے ہر ہر حرف ہر ہر, ہر, ہر, ہر آیت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 اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اس طریقہ وسیف کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں جبھی ہے تو انسان ہی تو انسان سے اس طرح کے مطالبے جو انسان کی قدرت میں اور اس کے بخش میں نہیں ہیں یہ جاہلوں کے علاوہ اور کوئی نہیں کرتا اپنا تفقروں تو کیا تمہیں غور و فکر نہیں کرتے تو غور و فکر کرو تو تمہیں پتہ چل جائے کہ ہمارے مطالبے گو دے اور جاہلانہ قسم کے ہیں